الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه والإصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المين إن الله وملائكته يسلونا للنبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق النوبود بلند الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين وعلى اليك محمد رسول الله جل فکر دل دماغ زبان و نگاہ بند کر صدقہ اللہ صدقہ کلمہ حق دی جناب فکیر مل کے بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نانے دی اتباع کامل اور دو تو دوست خطاب کرنا اس کا وقت نہیں ہے انتہائی جنیاں ان کی قیمتی باتتا جناب کی گوشت کرنا چاہنا اگر تو تو میں کچھ نہ کچھ سمجھا گا. اگر جناب صرف اور صرف ای ہی ہوا کہ سور اور واقعات معذرت ہو, سکتا ہے کہ میرے طرف ہو اگر جناب کچھ سمجھنا چاہتے ہو تو پھر انشاءاللہ اللہ میں قرآن شریف سامنے رکھے آیت شریف پڑھیے آیت شریف کی ہی تفصیل شریف پیش کرنی ہے اللہ میدان قرآن مجی نو رکھا جائے قرآن مجید, رکھیا جاوے پوچھا جاوے قرآن مجید دے کے مسلک کس کا سچا ہے الحمد ایک قرآن ایک پکار کے آخے گی مسلک اور مذہب وہی سچا ہے جڑا بابے فرید کا کیونکہ بل ادھر ادھر دی گفتگو دا وقت نہیں ہونا اگر جناب وی توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ لذیذ میں سمجھا سکا گا۔ توجہ ہوئے گی تے پھر میں سمجھا سکاں گا۔ گال اصل سمجھن والی ہے سمجھو گے تے پھر انشاءاللہ لذیذ یہ ہے کہ جناب انہاں دے ذہن نشین بات ہو جائے گی۔ قبل اس نے کہ میں آیت شریف نو جناب انہاں دے سامنے پیش کر کے ترجمہ او تشریح کراں ایک بات ذہن اچ رکھ لو ذہن دل دماغ محفوظ رکھ لو بات ہے ہے میں سجے کپے گلو نکل جانے اگر گل سواد نہ دے مضبوط نہ ہو پختہ نہ ہو فکیر ان شاء اللہ مگر یہ ہے کی توجہ تسا رکھنی تے گال انشاءاللہ العزیز پھر پیش کر تواڈی اینی امداد ہونی چاہی دی میرے نال میرے نال کہ تواڈی توجہ ہونی چاہی دی میرے گل والے پاسے گل ذرا توجہ نال سنن والی مگر انشاءاللہ العزیز پوری طرح سمجھ جائے جس طرح اللہ رب العالمین دی ذات پاک سمجھ جان والی نہیں ہے پوری طرح رب نو سمجھ لیا جاوے جنو علمی زبان دے اندر آندے ذات غیر محدود غیر متنایہ رب دی ذات پوری طرح کی سہتی سمجھے چاہ جاوے اے نہیں ہو سکتا اے سے طرح آج راوندہ کلام ہے نا آج راوندہ کلام ایک گل یاد رکھو اجی راوندہ کلام ہے کلام ایک آیت آیات قرآن مجید رب دا کلام اوستے وچ پہ نکتے مار فتدیاں گلن تے چھوپے مانے پوری زندگی کلام وے نا، پوری زندگی سے مک سکتی ہے مگر آیت پی ہوئے نقطے وہ بیان نہیں ہو سکتے پڑھی کیسے اندر شاکش عبیدی گنجائش نہیں ہے کیونکہ دیکھو دیکھنو تھی اتنی وڈی کتاب نہیں ہے مگر یہ جدو دا نازل ہویا ہے قیامت تک جنے مسائل ہیں سارے اندہال اللہ دے قرآن نے دسنا <تصفيق> اللہ دے قرآن نے دسنا ہے یہ آدھی اقل چھوٹی ہوئے نگاہ دے اندر اقل چتنی وسط نہ ہوئے نظر دے اندر اتنی گہرائی نہ ہوئے کسے بندے نوں کوئی غالص سمجھ نہ آوے ان دا اپنا قصور رابط قرآن دا قصور نہیں ہے اللہ تے بخار کے فرماندہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقِبْ قِتَابَ تِبْيَانَ لِقُلِّ شَئِ ہر شئے ان دا واضح بیان سا قرآن مجید اندر فرما چھا ہے کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس نبی دے چاچے دا بیٹا جانا نے ہزور کو حضور کو کنا کچھ سیکھا جائے ہوٹ کے ناکیل ہو جائے اللہ دے نبی کی سوبت دے انہوں کے دے قدم کی برکت دے, نال دے تعلیم دے فیض دب نے مین اتنی دنائی اتنی سمجھ اور اتنی اخل اور قرآن دی اتنی مارفتہ فرمائی ہے میں دی نکیل نو لو گا میں گل نو تو لگا توجہ رکھنی گل دی کیڑے پاس اللہ جسد کریم نے مجید اپنے پاکوں کے نام نہیں آک بندے پاک آن الگ مسئلہ یہ الگ مسئلہ ویسے ایک چھوٹی جی گل کر کے جشوری دینی ہو دی کی دی تصویر کنہ دینے کجرا لی برادری مولوی نٹلیا تو نے کون انسان جان د انسان ہیں انتے کنجر ہے مگر ہوں تو کام ذرا بہت ہی اگے نکل گیا ہے نا کیونکہ پہلا حضور پاک سرکار دی زمانے پاک زمانے شتارے شتارے روشن خیر اپنی تفصیل والے پاس نہیں جانا چاہتے گل یہ حدرت موساں سلاتو تسلیم آرام نہیں فرمانا ایک بار تھوڑا جہاں جی جا کے بیٹھنا حدرت موساں سلا تو تسلیم اور خضر علیہ سلاۃ وسلام کا واقع اللہ تعالیٰ حضرت موسا کلیم اللہ علی سلاسلیم نو یہ بات میں تاغ کر رہا کی بات بالکل مشہور ہے اگر اس نو ٹہر ٹھہر کے کیتا بھی جائے تو ایڈی کوئی فائدے والی بات نہیں ہے جن کی معلوم ہے ہاں جی نویں فائدے والی بات نہیں ہے فائدہ تو ذکر دندر ضرور ہوں آپ نے مہربانی فرمائی صحیح لکما فرمایا تبجو ان بات یہ ہے کہ حضرت منہ کلیم اللہ علی سلات و تسلیم شور شور میں کا مگر سور وال تبجو نہیں رکھنی کہ اگر سور وال تبجو رہی گل بےسوری ہو جانی ہے اللہ عرب العالمی نے حضرت منہ کلیم اللہ علی سلاط و تسلیم نا قرآن نے حضرت منہ سا کلیم اللہ علی سلاط و تسلیم فرمایا میرا خزر بنتا ہے تو وہ اس لائق ہے اس نال ملاقات کی جائے اونا نال کی کی اونا نال کی کی بولو ملاقات مچھلی نہیں مچھلی مردہ اس پکی ہوئی پنی ہوئی, ہوئی, ہوئی آپ نے اپنے سمان چھ لے کے پائے تبج رکھنا ایک بات زین رب نے تھان ٹکانا شہر علاقہ پنڈ سی ملاقات ہونی۔ صرف علامت, علامت پتہ چل جائے گا علامت پتہ چل جائے گا ادھر علامت پتہ چل جائے گا ایک بار صرف قرآن دی ہے ترجمہ کر کے اس بعد میں تجریح کرنا آپ سرکار جی تو چل پائے حضرت موسی کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپ ایک چٹان ایک تھان اگے مجمع البحرین جتھے دو دریا اکٹھے ہو جاتے ہیں ادےتے بھی میں اخر جا کے نقطہ پیش کراں گا۔ دو دریا اکٹھے ہندے سن اس جگہ دے جس وقت پہنچے چٹان سی ایک پہاڑ یعنی ایک چھوٹا جے پہاڑ سی اپ دے اُتے سایہ دے تھلے لیٹ گئے آپ دے نال آپ دے خادم مرید اور اللہ دے نبی حضرت یوشع بن نون رضی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم او بھی نال ہا باہر یک جیت جی دو دریا نے رب کا قرآن ہے کی ہویا؟ جناب ہویا انج. فتخد فی البحر سارا باہ زندہ ہوئی جنہ ہو کے سرنگ بنا کے مڑ گیا ان دے وچ جیڑیاں گلاں نے میں اخر سے لے انا وا توجہ فلمہ جاوازا قال الفتاه اتنا غدا انا بیدار ہوئے سفر شروع کر دیتا حضرت یوشاہ بن نون ساری گلاں اپ ذہن دے اندر ہے سی مگر نا بختي بھول گئے تھوڑا جہ سفر کیتا نا حضرت موسی کلیم نے فرمایا لقد لقینا من سفر الى هذا الصبا اپ نے فرمایا یارا کچھ تھکاوت ہو گئی ہے وہ مچھلی لے کے آؤ کر لیں۔ حضور او کرنی سے میں پھول گیا وہ مچھلی ہو کے جناب دسنا سی بس میں آپ نے جدو ایک گل سنی فرمایا اے ادالا تھا تھان ہے وزا اللہ تعالی تے غور تے کرا جے رب سونا اپنے قرآن اپنے بندیاں کی شان کے حضرت قلیم حضرت نون نے میرے خاص بندہ فا واجا لب لیا, لیا میاں شاید لب, میا شای لب گئی ادو ہی آخیا جانا جدو بندہ ڈھونڈ رہا ہوجو جدو بندہ تلاش اللہ تعالی کا قرآن فرماندہ فا باجا دب دن ان رب خاص بندہ لب گیا لبتا ادو ہے جس وقت بندہ تلا یار میں فلانی نو تلاش کر رہا سا لب گئی تو سونے آئے کو لاب گیا نو حضرت رب نو نے دسیا کہ رب داقا دی تلاش واسطے رب کے خاص بندہ تلاش واسطے انہوں نے لبن واسطے نکل پہنا یہ سمجھا جائے تو راہ تو ہٹ گیا نہ رب داکا نو لبن نکلنا سنت خود اے خود انشاءاللہ شا ل بولو گے یہ گل نہیں مردیا کی زندگی دا مسئلہ اگر جن ہو تو یہ گل ہو ان شاء بولو گے توجہ ہے نا در دکھ نال بولو سبحان سبحال لہٰذا جرا بندہ یا کھے کہ رابد فقیرات والیاں دی تلاش اچھا نکلنا تو سمسید تے جاؤ اتربارہ والکی لینوازتے جاندے ہو رابد اقا والکی لینوازتے جاندے ہو اسا اقا کے سوال سادیا کل نہ کر اے سوال کرنے ہی تے موسیٰ قریم دا یوشا بھی نوڑ گل کر کہ وہ رابد بندے والا کیوں گے ایسل او رابد بندے والا فا باجہ دا عبدا من عبادنا بندیا ادھر اگر رب سونا ایل فرماندہ فا باجا دن گل پوری ہو گئی بھی بندہ لب گیا پر رب فرمانہ سنت ہے اللہ دی سنت ہے پتا چلیا وہ چاہے آوٹی مخلوق چاہے بٹی مخلوق اللہ دی شارہ دیا گے جمار نال زیادہ دلیل ہے او خود چمار ہو سکتا ہے پر قرآن نمجن والا نہیں ہو سکتا ایک، رحمت من ندینا دو تینا بیان دون لب لیا نو لب گیا خاص بندہ کہڑا مین باد ویخنا پتا لگیا کی ناتی ہر ہے جانا کئی بندے ہون دینے پر کئی ہون دینے جو چول شانا دا فرما چھڑیا دو سیا بیاں آتینا رحمتا من عندنا یا رب سنیا تیرا خاص بندہ او کیری ہے نال بندہ ہے رب دا قران اس گل دا جواب دے رہا ہے اس گل کی کر رہے ہے جواب دے رہا ہے توجہ رکھو انشاءاللہ اور عزیز جی دو اپا گل ختم کرنی تے بڑی اونچی نکل جانی ہے گل توجہ ہے ذرا ذوخن بولو سبحان اللہ یا رب سنیا عبد من بعد نہ تیرا خاص بندہ بن گیا خاص بندہ جو کی بنیاد آسان چیڑے بندے نال خاص بندے نال ملاقات ہوئی حضرت خزر نال فرمایا آتے ناہو اثا دتی ہوئی سی رحمتن رحمت سونیا رحمت سارے نوں تو دینا سارے نوں رحمت کائنات دا کیڑا ذرہ ہے جنوں تیرے طرفو رحمت نہ مل رہی ہوے جواب ملدا نہیں رحمت الجڑا خاص بندہ ہوندا ہے رحمتم من عندنا اس اسا من عندنا ابے کولو رحمت دینے ہیں رب پہ دسدا ہے عام بندیاں نوں دیوانے عام وچو رحمت مل دیئے اور بابے فرید ورگے نوں خاص رحمتا جڑیے مل کھا کے دیتیاں ہوندیاں نے او ہو رکھیاں ہوندیاں نے او ہو جو آ تے ہو رحمتا من ان دین دے قران نے اشارہ دیتا کہ ولیاں دی شان نو سمجھنا اوے تے عقل دے تکری چ نہ تولیا کیوں رحمتا من کیوں انہاں نو شان دیتی جیڑی طاقت دیتی ہر گل ثابت کراں گا جیڑی طاقت دیتی جیڑی شان دیتی جیڑی عظمت دیتی جیڑا مقام دیتا ہے رحمتا من ان دین وہ آدھے خزانہ خاص ہے آدھے خزانے خاص بھی چو دیتا ہے عام لوگ عام لوگ خاص رحمت دتی ہے جدو خاصا نو رحمت ملتی ہے مینا خاص ہی جاندر نہیں جان سکتا جو دور تو نہیں سن سکتے اسا جو بگڑیاں نہیں بنا سکدے اسا جو مردیاں نو زندہ نہیں کر سکدے ہو سکدا رب دا ولی وی ہوئے گا فرمایا نہ رحمت اوناں نو وی ملدی تانوں وی ملدی مگر اوناں نو رحمت مین اندی خاص جڑی لوکا کے رکھی ہوندی او تا اے او دینیاں تھوڑی اقل تھوڑی سمجھ تو ما ورا ہے سمجھ وچ نہیں آ سکدی یا رب سونیا کنوں سمجھ چ گی فرمایا شان بابے فرید دی ہوئے میرے علی نو سمجھ آئے گی دوسرے نو دو نہیں آئے خاص کہ تشریح کرنی اگلی ایک بار گل سمجھ لیے رب دا خاص بندہ بند ہے دو علامت خاص رحمت خاص اگی اللہ تعالی نے فرمایا والم نہ ہو ملا دنا علم والم اسا انہوں علم دنا علم دے علم دنیا تو سارا کون دینا اللہ تعالی, ہی اللہ تعالیٰ ہی نا لا ہو خزانہ خاص توجہ ایک علم ہو ہے جیڑا سارا نو ملتا ہے ایک علم سارا ملتا ہے, مل ہے پر ایک علم وہ ہے جیڑا ملا دن رب نے تالیا کے رکھیا ہوا ہے رب سونیا کہڑا فرمایا بہ دفاطی ہو لب وہ خیب والا تالیا میں کر رہ علمِ لدنی اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے خاص بندہ, بندہ خاص رامت ہوں دی یہ تھی خاص ہے تجرہ خاص علم جنہوں علمِ لدنی آخ دینے وہ کیڑا ہوندہ ہے یاد رکھو ایک علم او ہوندہ ہے گل ہو گئی ہے بعدو پتا ہوئے گل ہوئی بادو پتا لگیا ہے حالے تک واقعہ نہیں ہویا پالو پتا لگ جاوے اس نو علمِ لدنی آخیا جاندہ ہے میں ہر گل ثابت کرانگا ہے انہوں کی آخیا جاندہ ہے اس نو سونےو کی آکھیا جاندا اے اس علم ال لدنی آکھیا جاندا ہے علم نہ ہو ملۃ اللہ علم اسا کی کرنےا خزانے خاصی چو علم عطا فرمانےا لوکاں نو واقعہ پیش آوے باضو پتہ لگدا پر رب دا فقیر ھرتی تے چوڑ توڑ کے تے لوہے محفوظ دی تخلیہ پڑھ رہا ہوندا ہے اے میں ہن کیتا ہے قران مجید دے وچوں دعوا کہ اپا اک گل نو سمجھنا جی محنت کی, تیسی ایک واسطے کی تیسی اپا اس فرمایا کو ادھر ویکو علم خاص ہوں یا گل باز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص رحمت رحمتہ رحمت فر نگاہ رحمت, رحمت دن یارب سونے خاص رحمت پتا لگے نا یہ تیری رحمت ہے یہ عام ہے اج لوگوں کے جائے تھی بڑا رب کا کرم ہے لوگوں کول پیسے آ جائے بڑا رب کا کرم ہے خاص ربت فرمایا یارم رب سونیا تیری خاص رحمت کیری ہے بس ادھر ویکھو دو گلنا یہ خاص رحمت گل کھلی نہیں رب نے فرمایا بھی خاص رحمت پتہ نہیں خاص رحمت کینجدی ہوں دی خاص علم پتہ نہیں لگیا کیوں خاص علم کینجدہ ہوں دا توجہ خاص علم کینجدہ ہوں دا یاد رکھو گل لے آئے گل بیان کرے جری میں پہلے گل کی تیسی اوہی گل میں دانے چاہیے قرآن گل بیان کرے قرآن گل بیان کرے۔, قرآن گل بیان کرے بیان, بیان خاسا کا رحمت خاصا کوئی مثال ہوا کوئی مثال ہو گل واضح ہو جانے ادھر ویخنا کسم خدا دی کر کے نہ گل نے اپنے قرآن مجیب رکھتے ہیں درمیان کنیا گلا ذکر کرد گلان ذکر کردہ ہے جنی دو گلا اشارہ کردہ پہلے کی تفصیل پہلے کر دینا بعد والی شہر کی تفصیل ادھر رکھو گال. میں رہا وا ایک قران میں کھول دیتا ہے تہاڈے سامنے ایک گل لکھنا وا اچیواں سپارہ ہے اللہ تعالی قران مجید اندر اندر فرماندا سنیاں دے بچے نے بھی آیت ایت یاد ہوندی سی اللہ تعالی فرماندا قد جاءکم من اللہ نور اگے و کتاب مبین کِنیاں شیاں ہو گئیاں دو کِنیاں شیاں دو دسو نور ت مراد کون ہے بولو نور ت مراد کون حضور پاک سرکار دی ذات پاک ہے نا تے اگے کتاب مبین ت مراد کی قرآن مجید میں آنکھ کہ کیے کئی ورہ دو چیزہ نا ذکر ہوندہ ہے ایک شاہدی تفصیل پہلا دوسری شاہدی تفصیل بعد اچھ ایدھر وکھو ایجری قرآن دی آیت ہے نا آیت ای قرآن مجید دی اس شروع کیونے ہو رہی ہے توجہ اس شروع سونے ہو این جو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید دی اندر فرماندہ ہے ای آیت سیف سونے ہو شروع ہو رہی ہے۔ رب لال مجدو کریب نے فرما ولی نور آ گیا ہے روشن کتاب آ گئی نور تو مراد نبی دات رب العالمی جدو آیت شریف شروع فرمایا جائے اہل بھی قد جا رسولنا سو نہیں فرمائی درد بولو نا سبحان اللہ ادھر ویخنا جنوب جی آیت شریف ختم ہوئی یہ گل دی ربلا نمین نے ان وضاحت پہلا فرما چوڑی جی گل یہ کتاب مبین دی بیان بادن بولو نا سبحان اللہ سونیا ادھر دیکھ جڑی گل سمجھانا چاہندا تھا او سنیا ادھر دیکھ رب دے قران نو کیتی اے تے تاں کر کے جگ دے اندر ذلیل ہونےاں آن خار پہ ہونے رب العالمین جل مجدہ الکریم قران مجید فرقان حمید دے اندر بیان پہ فرماوندا ہے عبد من عبادنا اعتناه رحمه من عندنا وعلمناهم لد اللہ العلم رب العالمین جل مجدہ الکریم نے دو دوشیاں دا کر فرمایا ہے فرمایا جڑا ساڈا بندا بن جاندے خاص بندہ بن جانے خاص رحمت دن علم خاص دے وہ سجنا وی بھی ربلا لمیل دران نے رحمت دا بیان پیچھے فرمایا ہے علم خاص دا بیان بعد فرما چڑیا ہے سونے <تصفح> <تصفح> رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماندا ہے اسا اپنے پیارے بندیاں نو رحمتاں دین چھوڑنے ہاں تے خاص رحمت دینے ہاں خاص رحمت کنج دی ہوندی ہے اس جناں دروے حضرت موسی کلیم اللہ علیہ الصلات و تسلیم اپ دا واقعہ جو بیان ہو رہا سی کہ آپ سرکار جدوں مچھلی لے وہ او مچھلی لے کے اس مقام تے پہنچے نے جس مقام تے حضرت خضر علیہ الصلات والسلام زندگی گزار رہے اصل اپ رہائش تھی جدو اس حوا فضادی اندر مچھلی آئی ہے ایتر میں ایک مچھلی زندہ ہو گئی ہے حضرت موسیٰ قریم نے فرمایا اتھا یہ رب دا بندہ ہوئے گا رب دے نبی نے دسی آئے وجہ رب دا خاص بندہ ہندہ ہے اندھے تے جدو خاص رحمت ہندی ہے اندھی نشانی کی اندھی ہے اندھی نگاہ دے نال اندھی محول چرہ رہے اندھے اندھی حوا فضادی اندر اینی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ مردوں بھی زندہ کر چھوڑ دا سونے ادھر ویخنا ادھر جائے سونے جلا مجد کریم نے فرمایا ربلا لمیلا مجدو کریم نے فرمایا جہاں سا خاص بندہ ہوں خاص رحمت دینا ربلا جلا مجد کریم نے اس خاص رحمت کا بیان فرمایا ہے کہ حدرت موسا کریم اللہ علی سنا توت تسلیم جدو مجموعی جیت دو دریا اکٹھے ہو جانے جیدو اس مقام دے پہنچے نے اے تھے مردہ مچھلی جندہ ہو گئی ہے اللہ رب العالمین دا نبی موسیٰ قلیم بولیا ہے فرمایا قال ذلك میں کل نبغ اے اوہی تھا اے اے, اے اوہی تھا وہ سجنہ درویخ آپ نے فرمایا اے یو شاہ رب العالمین تھنو تھا ٹکانہ نہیں سی دسیا رب العالمین نے فرمایا سی علامت نال پشانیا جی اے سنالو بڈی علامت کی ہو سکتی ہے اتنے مردوں نیل رہی ہے وہ جی مردہ نہیں ہو سکتی ادھر ویخنا سجنا توجو رحمت منی پیچھے جکر جی ہوا ہے مچھلی دے د مچھلی دے دن دا ہون دا دی کرو آئے مچھلی دے دن دا ہون دا دی کرو کرویا ہے سجنا دروے رپونا لمی نے رحمت خاصا دا بیان کیتا ہے کہ جدو رحمت خاص فرمانے کپڑے خاص نہیں ہوں جان رحمت خاص نہیں ہوں دی وہ جدو رحمت خاص کرنے آسانی دے انہوں کے اندر یہ برکت رکھ دن اتنے مردہ مردیا نو زندگی مل جاتی ہے مردہ دلانو بھی زندگی مل جائے تا کر کے سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی آلے آپ سرکار جا رہے ہیں تو عبدالعابدہ خادم جا رہے ہیں غلام جا رہے ہیں ویکھے آئے ایک لالی مری پیئے لالی مری پیئے تو کیڑیا نے سارا گوشت کھا لیا ہے صرف پنجری بچی آئے انہیں جنہوں ویکھے آئے ہیں حیران ہوئے ہیں وہ سوچدا ہے پتہ نہیں میرا پیر نو زندہ وی کر سکدا ہے یا نہیں حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری نجد ہوئے گل اون دے دل والی جان لئیے کیونکہ علم لدنی جو ہے سی دل والی گل جان لئیے اپ نے فرمایا آپ سرکار اس لالی دے کول گئے اپ نے اوتے تصویر رکھی ہے لالی زندہ ہو کے اڑ پئیے اپ نے فرمایا او میرے مرید او مراد زندہ زندہ کرنا دل بولو سو گلو راہمتم خاص رحمت دینے یا اللہ تیری خاص رحمت کی ہوں فرمایا جدو خاص رحمت کرنے نگاہ برکت رکھ دینا موردیا نو زندگی <تصفح> حاش نکلے ستا لگا بلیا کو آ جا نے کسی مشرق کا نہیں اللہ دے نبیان دا دے الا کا ما كنا نبغ اي وہی تھا جندی اسا تلاش وچ ایتھے تھی دا بندہ ہوئے گا کیوں مچھلی نو زندگی مل گئی ایویں نہیں ملی ہوا فضا نال او جڑی ہوا فضا چال رہی ہے رب دے ولی نال مس ہوئی ہونی ہے اون دے اندر برکت اینی آ گئی ہے جے مردہ شایدو لگدی ہے او نو زندگی مل جاوے توجہ ہونی ادھر ویکھو اگے کی رب نے فرمایا وعلمناه ملدنا علم بڑی خاص ہے ہے علم خاص علم اللہ دے خزانے دیا چابیاں میرے کو رب نے یہ نہیں فرمایا غیب نو تالے لا کے رکھے نہیں. اللہ نے فرمایا غیب دیاں چابیاں میرے کو غیب دیاں اگر رب نے دینا ہی نہیں کسی نو چابیا کا رکھا تالا ہوں چپاون واسطے چابیاں دیا نے چابلمیا ضرور رکھیا پر چابیاں اپنے رکھا نے یار سونے وہ چابیا جی لینیا ہوا مانا خاص من و تھی اصا یار نو دی دیا یار آ جا پر جی آخری نے گھروں گھر نکلے دکان لا دتا تالا گھر لا دالا تچا جائے کیوں لایا گے کوئی چور نہ بار جائے کوئی چور چور ہے چابیاں اپنی جی کوئی یار سونے دربیخ آخر قید نہیں کیوں وہ ہے چور جدو جانے نے تالا یا سونے تالا فرمان نہیں یہ خیر ہے تبیا واسطے چابیاں رکھی ہو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ درویخ جہاں آتے نے بھائی علمیا نبی گالے ٹھیک کرتے علی کو پوچھے امام کو پوچھے کو غیب ہے فرمایا جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہونا ہے علم دے چڑیا ہے وہ تعوی کی پتا لگی ہے وہ قرآن پڑھ پڑھ پڑ کے انکار کر رہے نے قرآن پڑھ پڑھ پڑ کے سابت کر رہے ہو وہ جباب ملتا ہے جدو گئے بولو تب گئی نا چابیاں لب گئیں ادھر ویکو میں دعویتا دو ذکر رب سونا اشارہ تن کر دے پہلی تفسیر پہلا اور بعد والی گل کی تفصیل ربران نے فرمایا لطنی خاص دن خاص علم نے بہان کتنی رب نے کنیا مسالا, مسالا, ترائے مسالا, ترائے مسالا خاص علم دیا کنیا مسالا بیان کیتیا خاص علم دیا کنیا ترائے مسالہ بیان کی, بیان کی پہلی مثال کیڑی ہے حضرت موسا کلیم نے کی کیتا۔ خیر تو پٹے توڑے کرایہ نہیں لینا کرایہ بھی نہ لوگ جانے احتراج کردہ سمجھ نہیں لگی نہیں سمجھ نہیں لگی نے لیادا یہ اخنا بھی میاں ایویں دے پیندے نے ترخییدہ نہیں میٹھا میٹھا بولنا چاہیدا او چلیا جدوں کشتیاں دے پھٹے ٹوٹ جان کہتا اپنا گڑیاں دے شیشے ٹوٹ جان اگر کرایہ وی نہ لیندے شیشے ٹوٹ جان اوتھے بول پینا تے گل کرنا اے عام بندے دی سنت نہیں خود حضرت موسی علیہ ودیشوں ناں مگر حضرت خضر نے اگوں کی دتا ہاں جواب ہوندا ہے ناں سادی بدماشی نے فرمایا نہیں نہیں پہلے پہلے ہے رب <laughs> <دنیا دنے laughs> ایک مثال سالان نے کریں گے قرآن فرما ہے آپ جدو پنڈ چڑے ہو جائے انہوں نے آ جی سکار سڈے کو بھی نہیں ہے انہوں نے کوئی شہ بھی نہیں دیکھی ایک دیوار ڈگن آئی سی آپ نے فر کے حدرت خزر نے اس دیوار نو سیدا کر دس دیوار کروار کر حضرت موسا کلیمت کہ جی انہوں نے سامان ناشتہ نہیں دتا تو سونا فٹ کے دیو دیوار سیدیاں کی جہاں جی یا تو مزدوری ان کو لوگوں نے چلو ناشتہ ہی لے لا گیے جدو حضرت موسا کلیم نے ایجرت خزر نے جرا جب دیا بڑی گل جی فرمایا جا پہار تھلے مسال کی کے آم عام نو نظر نہ دی نگاہ خاص بندے دی نگاہ چھپی ہوئی شے نو لدنی امدیا مکان تیوارا نو نہیں ویخ رہتا یہ دلنی ہے اک در این تاخت آ جائے دیوارا دے تھلے پہ ہوئی دے دلان دے چھپے ہوئے راج ربلی جان جانے آپ نے دیوار سے دیکیتی زور کیوں آپ نے فرمایا تھلے خزانہ تے ہے یتیمہ دا تھلے خزانہ تے ہیں کنا دا یتیمہ دا ہے ٹھیک آپ نے انہ دے خزانے دی حفاظت کیتی دیوار نو سیدہ کتا تاکہ خزانہ محفوظ ہو جا یہ پیار کیوں کیتا کیوں یتیم ہیں پر گل یاد رکھو اگے ایک ہور گل بھی ہیں دیوارا مزدور پتا نہیں بند مزدور پیارے بندے ہوا جی ہو ابو ہوما سالیا ان ماں پیو چنگے آپ نے کی فرمایا ابو اولاد پو اندر ماڑا جہ نقص رہ بھی جب دے نقش والے نہیں ویکتے نسبت کا احترام کرتے مگر کفر نہ ہوفر ہوسبت رب دے پیارے. انہ دے گنا دوجی مثال سی بچ غور کرنا لدنی دیکھی ہے ذرا نا بولو نا سبحان اللہ, اللہ, اللہ نہ بچہ نظر آیا بچہ بچا ماریا بچہ نہ ہندوستان نہ پاکستان سدھا کبرستان بچہ گیا ٹر مر گیا حضرت مور سا کلیم اللہ علی سلا تسلیم خاموش نہیں رہے لدنی مسال ہے اصا علم دینا خاص رب سونے مسال پیش کر فرما مسال پا پیش کرنا وا آپ نے جدو بال نو مارا یا رب سونے بال نار دیتا حضرت اللہ علیہ سال والتسلیم نے فرمایا حضرت بال سی انہیں جوان ہونا سی جوان ہونا سی بدکار بننا سی ان بدکار بن کے اپنے ماں پیو دکھاڑ بگار دینا, دینا ماریا ہے ایک گل دسو ماں جی شک شوبائی ہو جی شک شوبائی ہوتا بولو قتل سوال یہ ہے کیوں کیا فرمایا جوان ہونا سی نے بدکار بننا سا اپنے ماں پیو نوتلا مبتلا, مبتلا کر دینا سی ایک کم سارا ہو گیا سی نہیں ہے خو تک بچہ جوان ہویا نہیں ہال تک والدین بدکار بنیا نہیں والدین ایمان کیا نہیں آپ کی پتا لگیا ہے؟ او صاف پتا پہ لگتا ہے حضرت خزر نے جد خاص بندوں خاص علم دینا دی نگاہ اپنی نگاہ نہ سمجھا جائے اور زمین خلوتے آتے نے نگاہ ستمیا آسمان تو پار لوہے محفوظ تے جا رہے ہیں سارا کام ہویا نہیں آپ قتل کیوں کر رہے نے کیوں اے, اے کام کرنا یقین علم ہوا ہویا کم نہیں یہ جو ہونا پتا کی میں لگ گیا ہے. اللہ دا خوران فرمان دا مل علما علم پتا لگیا علم ایک خاص گل خاص گلو اے دسو جے آپ نے تقدیر نے کی, کی, کی لکھیا جان ہو بدکار بدکار بننا ہے。بدکار بنن تو بعد ان ماں پیو نو کافر کرنا ہے ایک کام ہویا کتے کتے لکھیا کتنے سی کتنے لکھیا سی پتا لگیا تقدیر پر ہویا نہیں پتا لگیا رب دلی لوہے محفوظ پڑتا بھی ہے وہ جدو ہاتھ چک دیندا ہے رب لوہے محفوظ لکھیاں تقدیر بھی مٹے چڑ ہے بدل گیا ارادہ جہرا پہلے لکھیا ہوا مٹیا گلت رخیجا سی نہیں یا رب سونے کیوں مٹے نہ میرا ارادہ بدلے نہ میں خاطر مٹا دینا جی گل ہوئی رب فرمان کتاب ایک کتاب تے میرے کو ہو سکتا ہے کوئی بک بک میں بدل جانا رب میں میں تو رات جگن دوپہر جاگن رات دھیرے مینو اللہ اللہ کر کے پکارن میری خاطر دکھ سبن جدو پکار دن یا اللہ دو دے ان دی خاطر تقدیر نہ مٹیواں جاری درد چاہیے کے ہے بھی آخر خاصا دے چڑا خاص خاص دے دے. حضرت مولا روم رضی اللہ خوط فرما نے آپ نے فرمایا ایک علاقے دے اندر سلاب درخت ٹوٹ کے, دے جا, رہے توٹ توٹ کے دے جا رہے کشتی بھی ترتی جا رہی ہے ایک درخت دے کو لنگی جدو دے کولو کی لنگی ہے درخت آدھا او کشتی ہے تکڑی ہے تم لکڑی ہے لکڑی مو لکڑی تو بھی لکڑی مو لکڑی پر گل سمجھ نہیں آتی توں اترنی ہے میں ڈبنا تو ترنی میں ڈبناں کدی ڈبناں کدی ترناں کدی ڈبناں کدی ترناں کدی ڈبناں کدی ترناں واں ترنا تو آ بھی ترنی جڑا تیرے تے تی سوار ہو جاندا ہے او بھی تر جاندا ہے ونا جان کی ہے تو کشتی بھی کشتیاں تے مویں کشتیاں اگو کشتی نے رو کے جواب دیتا ہے او درخت تو بھی لکڑیاں تے مویں لکڑیاں اے, اے گل ضرور ہے پر تیرے تے آ نہیں چلیا میرے دیارا ہاں اللہ پیر بہو سنگ سنگی ویارا سنگنا کریے کل لو لاج لا لائیے گا او کدے ہنس نہ ہو پامیں موتیاں چوگی چگائیے چو او اربو زنا ہو پام توڑ مکے جائیے خو مٹھے نہ باہو بہ سو گڑ پائیے نار تقبیر نار رسالت ناراحت حکیم استاد و علامہ مفتی فضل احمد چشتی حضور پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کتنا نور محمد جان حضرات اخرل مولا نا سبحان اللہ کشتی نے جواب دیتا ہے کشتی نے کہا اے لکڑی نے کہا اے توی لکڑی موی لکڑی پر یاد رکھ لے لکڑی تک نہیں کرے وہ سجنا در ویک وہ تابے فرید نہیں ہو سکتا ادرجنا تیر میرے اتنے شریت آرا نہیں چلیا بابے فرید نے دن بھی آرا چلایا ہے رات نو آرا چلایا ہے اپنی اک نو بھی ڈک کے رکھا ہے اپنے کنا نو ڈک کے رکھیا آئے اپنے ہاتھا نو ڈک کے رکھیا ہے وہ سجنا ہے, ہے، فرید نے جدو آخ راب دی مرضی تو بغیر کھولی نہیں پھر رب پیار کنج کردا ہے جدو ساڑی مرضی تو بغیر کھولنا نہیں ہے جے جی کھول چھٹی گئی اسا تیری خاطر تیری خاطر تقدیر بدل کے بگڑیاں بنا چڑا ساری سل خاص ہوا نچنٹ نہ ہو سونے اندر شانا نہیں ملدیا اندرباں ظلم دل تر دا آپ نے فرمایا سی نہ مشکنا مشکنا دی کشتی یہ بچ جائے آپ نے کیتا علم جدو لدونی تے خاص دا دا جس وقت کافر دی آ دا ہے والا آ میرے میں پاس دو بند بیٹے گل بات شروع ہو چلتے پھر تو کچھ بھی نہیں دتا میں پچھلے پاسے بیٹھا میں کہ جی سرکار جناب رنلنگ گل کرنی جی سرکار خیر مولا سا میں کہ جی دس تو مسلمان ہو کہ کافر ہو چھال مار کے میرے اوپر دیکھنا اللہ تو میں کافر سمجھ رہا میں کہ جی کافر سمجھا نہیں تو گال کافر علی کی تھی تو گال کیڑی کیتی ائی میں کہ تو گال کافر علی کیتی گل مسلمان علی نہیں آدا کنج میں کہ سونا ہے پھر سن یاد رکھنا جڑا مسلمان ہے نا جے تو شادی بیا ہوے تھیدہ اے نہیں ویکھدا تھینوں جہیز دے اندر ٹی وی وی دتائی یا نہیں دتائی اوے پوچھدا تھینوں جہیز دے کل کائنات دا سردار قران وی دتائی یا نہیں دتائی کیا بات کیا نہیں آئی یاد ہے اللہ تعالی سنوں اے کہ تو کافر دے علم تو منہ مو موڑاں گے تے پھر علم الدنیا آئے گا تے پھر راز کھلن تے یوکھے تے سوکھے نگاہ میں اپنی گفتگو ختم کر دیا اپنی brands, workers, محمد حر موسال نے اب دم من عباد عبادت کی بندہ آم بندہ نی بلکہ آما خاصا کا فرق کرنا کینت ہو گئی لگیا ایک گال کرنا جس بھی ربل نے سارے, سارے چاہے چوڑا قرآن گل بیان کی اسی اسی اس بعد میں کیا کہ قرآن فرماند خاص بندہ یا رب سونے جدو خاص بندہ ہوں خاص شہری ہوا ایک رامت خاص ہوں ایک علم خاص ہوں یا رب سونے رحمت خاص کو مثال ہوئے علم خاص کو مثال ہوئے نے خاص کی مثال پیچھے دیتی کہ جی خزرت رامت تا فرمائیے نا کی ہویا حضرت موسی کلی اس گلو بیان کر رہے ہیں جس ہوا فضا دے نال آپ تعلق ہو رہا سی جس پانی نال آپ وضو کر رہے ہیں جس پانی نال آپ وضو کر رہے ہیں سن وضو کیتا پانی نال پانی لگیا پانی نال پانی لگیا پانی نال پانی لگیا اوندا قطرہ مچھلی نوں لگیا مچھلی زندہ ہو گئی رب دسدا ہے جو خاص رحمتا کرنےاں اس وقت پھر ولیاں دے نال اے نسبت رکھن لئی شاید اندر, اندر انی طاقت رکھ دینے ہاں آن انہاں دے نال انہاں دی نسبت والی شے مردیاں نوں کی عالم ہوے گا ہاں ان تو ہم تفصیل سے مگر اس پاس سے میں نہیں جانا چاہندا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قران مجید اندر دسیا نا کہ جدو اپ اس ماحول مجمع البہرین ویسے شاہ جی قبلہ گل جے جی. اللہ تعالی فرماندا ہے کہ جدو اپ مجمع البہرین جتھے دو دریاون دا اکٹھی سی اوتھے پہنچے فاباجاد دا فانو قبلہ سمجھو گے ف فا. فٹ باجادا لب گیا کون دم من عبادنا رب دا بندا کتھے لبیا رب دا خاص بندا جتھے دو دریا اکٹھے سن دو دریا کے سن, اکٹھے سن یہ دریا تو دنیا کے اندر ہیں پر سفیا نے ایک نقطہ بیان کیتا ہے کی کہ رب کا بندہ کتنے لبے گا جی دریا جی دریا چوڑے چبے رب کا پیارا رب کا بندہ نہ جیت دو دریا اکٹھے ہو دریا بھی ہوا بھی ہوا جائے تو شریت کا سمندر بھی وگ رہا ہو مسرد اتے بیٹھے قرآن پڑھے نبیدہ فرمان پڑھتا ہوئے جدہ رات ہوئے مسلحوں تے رو رہا ہوئے ہوتے شریعتہ سمندر بھی نظر آئے طریقہ تے سمندر بھی نظر آئے فرمایا کسے اور تھا تے رابضہ بندانی لبنا یہ ہوتے ہی لبنا جتے دن میں دین دی خدمت ہو رہی ہے رات روی دین دی خدمت ہو رہی ہے سمجھائی مجمع البہارین جتے دو دریا ایک شریعت والا دوسرا۔ تے تے رب بندہ تے کجا ہاتھ تجا ہاتھ لگیا پانی تے کجا پانی, نال پانی, نال پانی اور ہا فزا جی وجود نال مس کرد ہے کہ وہ مردگی ری د اس بعد میں بیان کیتا علم لدنی خاص علم دینا اندر رب نے ترائے مسالا پیش کیت کیڑیاں رب نے فرمایا کہ حالے تک بادشاہ نے اپنا کشتی کھوئی نہیں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا پتہ لگیا کم بعد چونا پہلا پتہ لگے یہ علم ہے لدنی دوسری مثال کی دیتی تھی دیوار دے تھلے خزانہ چھپیا پیا آپ دی اکھ نے دیکھ لیا چھپیاں ہوئی ہیں شیاں نو تھلے وہ دیوارہ تھلے کڈا چوڑا ہے وہ کڈا چوڑا ہے وہ کڈا چوڑا ہے وہ جڑا اکھ پلم نہیں ہوں رب فرما دل ایسے ادو ہاں پھر دیوارا دلے لکیاں ہوئی بھی نظر آ جائے جنو رب کا خوران فرماگا الم کم آلم تلم سابی دے چڑیا ادا تری شہ ل دا اللہ دننا علما کن کن کوڑے نے چوڑے نے, نے جیڑے دے آندار تو پیچھے کا علم نہیں ہے ولی پہ محمد دکی عالم ہوئے گا ہاں ہاں تا کر کے بخاری دی روایت ہے, میرا نبی جدو آخری خطبہ آخری تقریر آپ نے کی تھی, ممبر اتنے استعمال آخری تقریر نہیں کی تھی, تقریر لمحی چوڑی آپ نے وچ فرمایا جی کافی طویل ہے بڑی طویل شریف جنی بہت میرے گلاموں فرمایا فرمایا فرمایا میرے میرے میں رب کی قسم ہے ایدر ویخو اگو صحابہ نے رب نبی کنیا گلا پکیاں کر رہا اور جدو اگے منکر ہوتے کی اگے تو منکر کونی ہی میرا نبی جانا سی یہ منکر نہیں پر میرے گلاما پیچا منکرا دب جانا ہے بلہ رابدی قسم پکی گا لے, لے ترجمہ کی گر بڑے گا پکی تو ٹھکی تو پھر بھی پکی گا لے لا انظر حوزی الان فرمایا یہ تھے کے پہلا دوسرا دیسرا چوتھا پنجمہ چیمہ ستمہ آسمان اُتے حوزے میں اپنے حوزے قو سرنو بے خریاما اوہ میں اُسے چلی ماں دے پتر گل پچھنا تو آنکھنا ہے دیوار تو پچھے دا علم نہیں اوہ کیڑی دیوار ہے جیڑی ستا اسمان بھی موٹی ہے اور میرا سات ہو گیا, ایک سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ تھلے چھیا ہوئی تیسری مسال سی, سی حالے تک کام ہویا نہیں بچا جان ہویا نہیں لو محفوظ ویخ رہی سی دوسرا نقطۂ اتو یہ کڈیا کہ لوہے لکھ ہے پر انج ہوا لوہے محفوظ لکھیا پر انج ہوا نہیں مقدر چاہیے نہیں پتاب لوج سکول ہو بچی پڑھایا جا رہا بچوں کا کیتو ہوئے گا بھی دانشت نہیں ہو سکتا کیونکہ دانش نہیں ہو سکتا قرآن فرمانا دانش نہیں ہو سکتا اس وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن فرماندرجنا تبر رو جل جا ہا تل او لا بلا تبر رجنا تبر رو جل اولا جی علم سکھا جنابے والا نچنگ علم جنابے والا نسن کا نہیں رب قرآن فرما ہے جیتے عورت خیال پیدا ہو دل کے اندر خیال پیدا ہوئے کہ میں غیر کے سامنے جا اور میرا حسن غیر ویکے فرمائے وہ علم نہیں ہو کیا ہے وہ جہالت ہے وہ علم نہیں ہے جہالت ہے. جب تک نہ پڑے کی چالب کا قرآن فرما ہے علم کی ہے فرمایا وز قور نما یوتلا فیبتما قرآن ہودیسا فیقا ہودرسیا نہیں فی بوت اپنے کنواس بھی آ گ جتنی پڑھائی چلیے اللہ باہر نہیں رب نے, جی نے اپنی سفت لطیف بھی بیان کی تی تی خبیر بھی بیان کیشارہ دے بریق معاملے جی ہو سکتا ہے تعین سمجھنا ہے خبر بن گیا نو گر چا جائے گرا دن قرآن چکلا <weit play scholars> لوریاں قرآ دردی والا تیار ہوسمیا کے پیارے أعوذ بالله من ریم بسم اللہ الرحمن الرحیم